اللہ منوق قلوبنا بہ نابل قرآن و وادخلنا اخلاق نابل ونجنا من النار بالقرآن قال اللّہ تعلیٰ و تبارہ کافی شان حبیب مخبرم و ان اللہ و ملا اکتہ یسلون علن یا یازین منسلو علیہ وسلم و تسلیمہ وسلاۃ کا یا رسول اللہ ولی علی کا و یا محبوب رب العالمی بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے سو بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے خنجر ہے روان اس گردن پر یہ وقت بھی دیکھا دنیا نے شمشیر بقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے یہ عرض و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں تمام حمد و ثنا تمام تعریف و توصیف اللہ جلّہ جل مجد الکریم کی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 والیے کون مکان سیاہ لا مکان سی دے ان سجاں لالا رخاں نی تاباں سر نشین مہوشاں ماہے خوباں شہن حسینہ تمائےائے دوراں سر خیل زہرا جمالاں جلوائے سبحے ازل نور ذاتِ لم یزل باع س عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت راز دار ما اوہ شاہد مَ طغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحاب و کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسنت پہ جلوہ گھر صاحب صدر گرامی قدر مربی محسنی استاذی والدی قبلہ عباجی دامت برکات العالیہ مقتدر علماء کرام نام معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سر دوپہر سے اس وقت تک شہادائے کربلا کی یاد میں یہاں جلوہ گر ہیں اللہ تعالیٰ جلا شان ہو آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دور دراز سے سفر کر کے احباب اس اجتماع میں شریک ہوئے اللہ آنے والوں کے قدموں کو گلزار کر دے منتظمین کتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے اور کل دوپہر سے رات گئے تک آپ کے لیے یہ پنڈال تیار کیا لیکن جب اجتماع کا وقت قریب ہوا تو ہوا کے ایک جھونکے نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ غالب ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو پھر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ دوبارہ وہ خیمے کھڑے کیے جا سکیں اور ہوا بھی اس وقت زور پہ تھی اس لیے آپ کو شدت کی دھوپ میں کافی دیر سے بیٹھنا پڑا اس وقت سورج کا رخ بھی سامنے ہے جس سے آپ کے لیے کافی دقت پیدا ہو رہی ہے میں کچھ لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل الحق جاری فرمائے آج دس محرم الحرام ہے اور آج کا دن تاریخ کا ایک انوکھا دن ہے عاشورے کے دن دشت نینوا میں جو قیامت بپا ہوئی اور جو ظلم و ستم کی داستان رقم ہوئی عظیمت اور جرت کا مظاہرہ شہید کربالا نے جس انداز میں کیا یہ ان کا ہی حصہ ہے صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضرت امام حمام دلوں میں زندہ ہیں اپنی قبر میں زندہ ہیں عالم اسلام کے دماغوں میں زندہ ہیں یزید مر گیا اس کا تشخص بٹ گیا اس کی پہچان جاتی رہی حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے اتنے لوگ کہاں کہاں سے کشاں کشاں اس پاک امام کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ ان کی زندگی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے جبکہ آج لوگ یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں جانتے یزید کا نام لیوا اس دنیا پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کھل کے اس کا نام لیتا ہو چاہے وہ عمل یزید پہ ہو لیکن نام یزید کا نہیں لیتا اور اگر کوئی نام یزید کا لیتا بھی ہے تو سر چھپا کے لیتا ہے گردن جھکا کے لیتا ہے میں کہتا ہوں کیسا کہ تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے جب تم یزید کا نام لیتے ہو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور جب ہم اپنے قائد حسین کا نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج میں اور آپ اس اجتماعی کثیر میں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں حضور امام حمام کی شہادت کی اس عظیمت کو بیان کرنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں کربلا کا واقعہ ایک معمولی حادثہ نہیں تھا بلکہ دو کرداروں کا نام ہے ایک کردار یزید ہے اور ایک کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے یزید ظلم کا بانی تھا اور امام حسین حق کے علم بردار تھے یزید نے اسلام کی قدروں کو پامال کرنا چاہا حضرت امام حسین اپنا خون لے کے دشت کربلا میں آ گئے اور انہوں نے حق کی قدروں کو پامال ہونے سے بچا لیا یزید داخل دشنام ہو گیا اور امام حمام کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا روشن اور تابع رہے گا حضرت نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محنت کے ساتھ دین کی آبیاری کی تھی اور مکے کے اندر دعوت رشد و ہدایت دے کے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا پھر مدینہ کے اندر زندگی کے ایک ایک لمحے کو مصروف عمل رکھا اپنی زندگی اپنی جوانی اپنا لڑکپن سن کہولت کی ساری عمر دین کی راہوں پہ بچا دی اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے حضور نے شب و روز ایک کیا گھر میں فاقے رہے لیکن دین کا کام اور تبلیغ جاری رہی امام منظری نے ا و ترغیب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوک میں مسجد نبوی سے باہر آئے تو آگے شیخین کھڑے تھے چند اور سے ہابی مل گئے چند قدم آگے چلے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں کا مکان آ گیا وہ خوشبو رسول سونکھ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آ گئے اور عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں اور مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف بخش دیں آقا کریم نے فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی جلدی چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا اور اہل خانہ کو بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کر دو میرے آقا کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے یہ کہہ کے حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے جو ہی نظر جمالے جہاں آرا پہ پڑی تو گھبرا گئے کہ چہرے پہ آسارے نقاہت تھے پتہ نہیں کتنے دنوں سے حضور نے کھانا نہیں کھایا جلدی جلدی اپنے باغ میں گئے کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا اور حضور کے سامنے رکھ دیا عرض کی حضور کھانا پکنے میں دیر ہے اتنی دیر تک یہ کھجور فرمائیں امام منظری لکھتے ہیں جب کھانا پک کے تیار ہو گیا اور حضور کے سامنے رکھ دیا گیا اور عرض کی گئی حضور یہ تناول فرمائیں تو جو ہی نظر حضور کی اس کھانے پہ پڑی تو آنکھیں اشک بار ہو گئی اور پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لے کر ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہ بات کر لینا بھی آسان اور اس کو سن لینا بھی آسان لیکن عملاً اس راستے سے گزر نہ پڑے تو دن کو تارے نظر آ جائے گھر میں بیٹی فاقوں سے ہو میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی ہے کیسے تقریر جاری رہتی ہے گھر میں بیٹی فاقوں سے ہے لیکن پیغمبر اسلام تبلیغ جاری کیے ہوئے ہیں کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے جا رہے ہیں دروش پڑی پڑھیے کبھی طائف کے بازاروں میں حضور پہ پتھر برس رہے ہیں کبھی مکے کی گلیوں میں کانٹے بچ رہے ہیں کبھی کھو دے جا رہے ہیں کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں جن راہوں سے گزرتے ہیں ایک بڑھیا مسلسل کوڑا پھینکتی ہے بھاری اوجریاں جس میں اتہر پہ ڈال دی جاتی مکہ تل مکرمہ کا ماحول جس طرح اذیتوں سے بھر دیا گیا تاریخ کا کوئی بھی کاری اس سے بے خبر نہیں خون جگر دے دے کس چمن کو سینچا اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے آج ہم مسجد میں آئے تو ایسی لگا ہوا تھا قالین بچھے ہوئے تھے پردے لٹک رہے تھے اچھا ماحول بنا ہوا تھا لیکن ذرا دیکھیں چودہ سدیاں پیچھے پلٹ کے کہ حضور ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں اس دین کے لیے کن کن راہوں سے گزرتے ہیں شاب ابی طالب کے اندر جو دکھ سہے جو تکلیفیں برداشت کی ان کو کون بھول سکتا ہے حضور کے جان نثاروں نے جو قربانیاں دی ان کو کون بھول سکتا ہے کتب تباریخ پڑھیں کہ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا اور جب شاب ابی طالب کی گھاٹی میں بچے روتے ہیں چیختے ہیں بھوک سے تڑپتے ہیں تو مائیں یہ کہہ کے چپ کراتی ہیں بیٹا چپ کر جاؤ اگر کافروں نے سن لیا تو آقا کو تانے دیں گے تو وہ بچے بھی چپ ہو جاتے ہیں اس دین کو جس انداز سے حضور نے اس کی آبیاری کی اور اس کی بنیادوں میں اپنا اور اپنے اصحاب کا لہو دیا بلال حفشی کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے حضرت سمیہ کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے حضرت اما یاسر کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے اس دین کے چمن کو سینچا اور جب دین کے چمن پہ پھل آیا تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب اب تیری مرضی کیا ہے اس چمن کو چار دن دیکھنا ہے یا کہ میرے پاس آنا ہے تو حضور نرس کی مالک جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر لی اللہ مب رفیق العالی میں تو تیرے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں صحابہ نے اس چمن کی پھر آب یاری کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا خون جگر پیش کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دین کے لیے صرف کر دیا اور سارے دور خلافت میں سو کر نہیں دیکھا حضرت عثمان غنی نے وہ حضور نے جو خلافت کی کمیز دی تھی اس کی عبرو بچانے کے لیے قربانی دے دی بھوکے اور پیاسے شہادت قبول کر لی لیکن جبر کو قبول نہ کیا حضرت علی الملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے جرت اور پامردی کا مظاہرہ کیا وہ بھی تاریخ کے سامنے ہے وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ ساٹھ ہجری میں یزید تخت نشین ہوا یزید بدکار شخص تھا ابن ایسی اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تباری میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں وہ زانی تھا شرابی تھا مسلمانوں کا قاتل تھا بنتے انب کے ساتھ شہر مکہ اور شہر محبوب مدینہ تو رسول میں جو اس کی بدمعشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کے شراب پی اور حضرت مام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نوازہ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے لہذا یہ شراب کا جام لے لیجیے اور اس کو نوش کر لیجیے حضرت امام حسین اللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے انہوں نے یزید کن کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اس کے سیاہ کارنامے حضرت عبداللہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں صرف واقعہ کربلا ہی نہیں اس نے مدینہ تو رسول کے اندر سات سو صحابہ کو شہید کیا دس ہزار تابعین کو قتل کیا اور تین سو نوجوان خواتین کی آبدو ریزی کروائی اور مکہ المکرمہ میں یزید نے کابات اللہ پہ سنگ باری کی یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا کا غلاف جل اٹھا حضرت علیہ السلام کے عوض میں جو دنبہ آیا تھا اس کے سینگ کابت اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے وہ سینگ بھی جل گئے اسی لیے ان ایام کو ایام میں کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر تین دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی اور مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندے رہے ممبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عطبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیت کر لو تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیت کروں آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے کانوں میں آواز پڑی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی محمدی کے چار سے حیدری شیر نکل آیا کہا ولید میں نقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن ترتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ فَاسِقُن فَاجِرُن قَاتِلُ النَّفْسِ مَوْلِنُ بِالْفِس اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی آج یہ پراپا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا اگر یہ بات ہوتی تو ترماہ بن ادی کہہ رہا ہے ہاتم تائی کا پوتا جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور پانچ ہزار کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نساری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں حضرت امام حمام امام حسین نے ترماہ بن ادی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا اس کے مکلو چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو میا کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو واقعہ بڑا طویل ہے مدینہ تو رسول چھوڑا اور آٹھ دن حاجی مدینہ تو رسول میں رہتا ہے اور چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا اور حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے تھے ان کا مسکن مدینے میں وہ کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا سہن ہوتا تھا حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے سجدوں کو طول دیتے رہے وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کی حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ تل مکرم گئے وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شبان ماہ رمضان ماہ شوال اور ماہ ذکات اور ذی کے کچھ دن گزارے دو ذی کو یا ایک روایت میں سات یا آٹھ ذلحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا قصہ طویل ہے کہ ڈیڑھ سو خطوط تھے کوفیوں کے جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہنانا چاہتے ہیں صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے کو لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اگر اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا آپ مکل مکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے کوفہ سے دو منزل دور ہر بن یزید ریاہی ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیت کسی صورت میں نہیں کروں گا جس سے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ جک سکے جو نہ بک سکے اسے کربلائیں ہی راز ہیں حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تبتے ہوئے ریگزار کے اندر دو محرم کو پہنچے اور نو محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیت نہیں کروں گا لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیت کرنا ہوگی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے ان کا یہ مطالبہ تھا ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا چونکہ انقار بیت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہار صورت موجود تھی اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ پہ بیت نہیں کر سکتا خیر وقت گزرتا گیا پھر نو کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرنی بیت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہیں جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں میں تو کلیمت الحق کے علا کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں والا فی یا کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا جو احباب پچھلے اجتماع پہ موجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے ٹکڑے کر دیے جائیں گے جبر سے مفاہمت کر لو لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا جبر نہ روا سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخ اور کامیابی حاصل پائیں تا خون او چمن ایجاد کرد اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا زب ہے عظیم بسر سرخ روشک ای غیور از مزمون او شوخی اس کے غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے ان کے خون نے آپ نے نو کی شب کو چراغ بجھا دیے کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا لیکن جانساروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں پھر آشورے کی وہ رات جو درد و اندو سے بری ہوئی رات تھی ساری رات عبادت میں گزاری ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے اس کے رسول کی مستی چھلک رہی ہے تہجد کا وقت ہوا نماز تحجد ادا کی شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری با نماز تھی ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے آج کائنات کا وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو یہ تو لڑائی کرے گا سجدے تو ہم کرتے ہیں آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی کٹھی کر لیں حسین کے سجدے کی زکات بھی نہیں بن سکتی جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جامع شہادت نوش کرنے لگے کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں کبھی اونو محمد کے لاشیں گر رہے ہیں کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے کبھی جواں اکبر کی آواز کربلا کے ریک زاروں میں پھونچتی ہے یا اب آتا ہو ادرکنی میرے باپ مجھے پکڑی ہے تو حضرت امام حمام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا حاضل قربان مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے معصوم علی عصر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فرات بڑھے اور دو شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول کر لے اب آیان و انصار اور اہل بیت کیے کہ کلی کربلا کے اندر کٹ گئی فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی اب امام ہمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اورات میں موجود ہے لوگوں میرا حسب و نصب پہچانو میں کون ہوں میں کون ہوں مجھے پہچانو جلدی نہ کرو نہ میں وہ ہوں جو کریم کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں میرا حق پہنچانو لیکن اشقیا کے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا عمر بن سعد جو کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا وہ حضرت بن کا بیٹا ہے اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فیدا کا امی و اے ساتھ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو غزوہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے عرضت امام حمام مام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر میدان عمل میں آئے اور پھر دشمنانے اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی اور آپ کی تیگ براہ جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی تاریخ کے اوراک میں وہ روشن باب موجود ہیں آواز آ رہی تھی یہ کون وقار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا چدا ہوا کٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ بال یقین حسین ہے یہ نبی کا نور عن ہے حضرت امام حسین حضرت امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ ہو میدان کربلا کے اندر جبر کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں حق بلند ہوتا ہے باطل کے پاس جتنے مرضی لاؤ لشکر ہوں باطل بزدل ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے ذرا غور تو کرو بائیس ہزار کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں جو محتاط روایات کے مطابق ورنہ بیاسی کی روایت بھی کتب تواری میں موجود ہے بلا بہتر افراد جو تین دن سے بھوکے بھی اور پیاسے بھی ہیں ان کے لیے بائیس ہزار کا لشکر کیا معنی رکھتا ہے لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی یہ سبق حضرت مام ہم کی قربانی نے ہمیں پیش کیا بہتر افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں اکہتر افراد خاک و خون میں ان کے لاشیں مل گئے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میدان کر میں ہیں آپ نے آخری جو خطبہ شاد کیا جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیت کریں یا میدان میں آ جائیں آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیت کرنے کو تیار نہیں پھر میدان عمل میں آئے ان کو کاٹتے رہے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں آئے پانی کا چلو بھرا اور لشکر عشقیا کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لیے پانی بند کیا دیکھو آج حوضے کوسر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے لیکن آپ نے اس کے باوجود حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی پیا نہیں ان کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہوگی جس طرح حضرت علی اصغر پیاس سے شہید ہوئے وہ منظر یاد آ گیا ہوگا اور دوسری بات یہ تھی یہ امتحان تھا اس لیے حضرت امام ہمام نے پانی نہیں پیا لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں اور پھر یہ ساقیہ حوض کوثر کے نواسے ہیں اگر یہ اشارہ کرتے تو کوثر کی نہریں چھلک کے کر بلا کے میدان میں آ جاتی لیکن امتحان دینا مقصود ہے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے ہیں اللہم عاطل حسینہ صبرم و عجرہ اے اللہ معاطل حسین میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے اجر بھی بخش دے حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں آپ کی تیر برا ان کا خون چاٹتی رہی پھر انہوں نے یک بار کی آپ کے اوپر حملہ کر دیا حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو رکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے پانی پانی کی صدایں ان کے لبوں پہ تھی نہیں ایسا نہیں تھا زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامنے سبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے وہ چیختے اور پکارتے رہے اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیت کیوں نہ کر ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا اس کو قبول کیوں نہ کیا انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا یزید سے پانی کیسے مانگتے وہ تو خود حوضے کے والی کے نوازے تھے وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے پوری تاریخ پڑھو کربلا کی آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا ہو آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا رب تقبل القربان مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر رہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی وہ مصیبتیں شک ہو جائے کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے سبر کا امتحان تھا اور جب آپ کے اوپر پہ ہم تیر برسنے لگے محتاط روایات کے مطابق تیتی زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے اور چوتی گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو ایک سو تیرہ اس میں تیروں کے تھے اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو گئے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا چونکہ برچھیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک مولا رہے اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی, کی ریت کے اوپر پیشانی رکھی فوارے پھوٹ رہے تھے کائنات دم بخود تھی چرخے کانپ رہا تھا آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا آج تک ہوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا سورج بھی منہ چھپا رہا تھا آشورے کے دن یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا ریت کر کی کپ کپا رہی تھی دشمنوں کے نرخے میں مستفیٰ کا نواسا تین دن کا پیاسا تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر نے پیشانی سجدے میں رکھ دی اور آخری کلمات یہ تھے اللہ مر بکائے کا و سب رن اللہ بلائے کا سبحان ربی اللہ مالک دکھ دکھائے ازیتیں آئی مصیبتیں پہنچی امتحان آیا حسین اس پہ راضی ہو گیا تیرے امر کو تسلیم کر لیا تیری رضا پہ راضی ہوا سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا تو حضرت امام ہمام کا سر اس وقت تن انور سے جدا کر لیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے تھے. سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دستے قاتل نے جدا کر دیا ایک شخص حرمِ کعبہ کے حج کے لیے آ رہا تھا لبائک اللہمہ لبائک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہو گئی وہ فوت ہو گیا آقا کریم کو خبر دی گئی حضور فرمائے کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوئے اس حالت میں اٹھے گا اس کے لبوں پہ لبیک کی صدائیں ہوں گی حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تن انور سے ان کا سر انور جدا ہوا اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے باقی لوگ تبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا قیامت تک حسین نماز میں ہے قیامت تک حسین نماز میں ہے قیامت تک حسین سجدے میں ہے قیامت تک حسین کا سر اللہ کی حضور جھکا ہوا ہے اور وقت کے یزیدوں کو للکا رہا ہے وقت کے یزیدوں تم اپنے اپنے دور میں پر پرزے نکالتے رہو گے لیکن حسین کا سر اور حسین کے ماننے والوں کا سر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا حسین کا سر کل بھی خدا کے سامنے خم تھا اور آج بھی خدا کے سامنے ہی سر خم تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا سر اس وقت کاٹا گیا پھر دیزے کی نوک پہ ڈال کے اس کو بلند کر دیا گیا لشکر یزید نے لوگوں کو اعلان کے لیے کہ دیکھو ہم نے سرانور کاٹ لیا کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو اس آقا کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہے یہ کٹا ہوا سر بھی سر بلند ہے اور جب سر نیزے پہ چڑھایا گیا تو پہچان کا رخ زمین کی طرف اور کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف تو کسی شاعر نے کہا با کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح. یعنی سجدائے کی ہے آرزو سر نیزے پہ ہے لیکن پیشانی زمین کی طرف ہے رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور کاٹ لیا گیا نیزے پہ چڑھا ہوا سر حسین دوسرے سجدے کی آرزو میں مچل رہا ہے حسین دوسرے سجدے کی تمنا میں مچل رہا ہے تو حضرت امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا کہ تمہارا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت تم نے کسی صورت بھی قبول نہیں کرنی آج ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ان کے شب و روس اور ان کی قربانی اور ان کی مظلومیت کا تذکرہ کر کے آنسو بہا لیں اور ان سے محبت کا اظہار کر لیں لیکن یہ روحے حسین کو خراج پیش کرنا نہیں ہے کیا حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی کہ لوگ قیامت تک بس روتے رہیں ان کی آنکھوں سے صرف آنسو بہتے رہیں اگر یہ بات ہوتی تو ان کے پاس راستے سے نکلنے کے انہیں پہلے ہی خبر دی گئی تھی کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے وہ اپنے نانی سے عرض کر دیتے کہ میرے لیے دعا کر دے کہ میری مصیبت ٹل جائے تو مصیبت ٹل جاتی اتنی بڑی قربانی اور اپنا سارا کنبہ کر کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر لے کر حاضر ہو گئے تو یہ اس لیے تھا کہ لوگ صرف آنسو بہا کے خراج پیش کر دیں نہیں امام کا مقصد تھا جو میں نے مقام بیضا کے خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا فرمایا والا فی یا میں اس کے باوجود میدان عمل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور وقت کے یزیدوں کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ آج روحے حسین پکار پکار کے کہہ رہی ہے یہ میرے ماننے والوں وقت کے یزید دندناتے پھر رہے ہیں اور تم صرف آنسو بہا کے میری روح کو خراق پیش کرنا چاہتے ہو میری روح یوں ہی خوش نہیں ہوگی میں تو خوش تب ہوں گا جب تم کر بلائیں سجاؤ گے جب تم وقت کے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کے میری للکار کو تازہ کرو گے تو پھر میری روح سرشار ہو جائے گی کہ اپنے نانے کی امت کو جو پیغام دے کر گیا ہوں وہ پیغام آج بھی زندہ ہے کربلا کا مقصد یہی نہیں کہ ہم اس دن کو ایک یوم سیاہ بنا دیں اور چند لمحوں کے لیے چیخوں پکار کر کے پھر وقت کے یزیدوں سے ساز باز کر لیں نام حسین کا لیتے رہیں اور کام یزیدتے رہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نوحا خانی سے فقط ممکن نہیں تیری نجات اور بھی کچھ کہہ رہی ہے رزم گاہ کائنات کر رہی ہے سرزمین کربلا بلا شرح حیات تک رہی ہے چشم حسرت سے تجھے نہر فرات راہ حق میں اب جنون سرفروشی عام کر اس طرح روشن حسین ابن علی کا نام کر حسین ابن علی کا نام اگر تم نے لیا ہے حسین کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جبر کے مقابلے میں کھڑا ہے حسینی تو تبھی کہلائے گا لیکن اگر کافلہ یزید میں ہو اور نام حسین کا لیتا ہو وہ تو فرزدک نے بھی کہا تھا حضرت میں کوفے سے پلٹ کر آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کوفے والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ دل آپ کے ساتھ ہیں اگر تلواریں یزید کے ساتھ ہوں اور دل حسین کے ساتھ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جب کوفے والے رونے لگے جب یہ مقدس اور ملکوتی کافلہ کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا اور وہ شہزادیاں جنہوں نے بازار بھی نہیں دیکھا تھا ان کو بازار سے جب گزارا گیا وہ سیدہ زینب لوگوں ایک بات کہتا ہوں حضرت امام حسین نے کربلا فتح کیا اور سیدہ زینب نے دمشق فتا فتح کیا سیدہ زینب نے قیامت تک کی عورتوں کی لاج رکھ لی اور قیامت تک کے لیے درس دیا کہ اگر باطل کے سامنے حسین نہیں جھکا تو باطل کے سامنے زینب بھی نہیں جھکی زینب کی عظمت کو بھی سلام حسین ابن علی کی عظمت کو بھی سلام تو جب کوفے میں داخل ہوئے اور وہ رو رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اب تمہارا رونا کیا, رکھتا ہے؟ کیا تم نے خود ہمیں بلایا نہیں تو یزید کے ساتھ اگر تلوار ہے تو پھر نام حسین لینا فائدہ مند نہیں ہوگا حسین کے نام لینے والے وہی ہیں جن کا دل بھی حسین کے ساتھ ہے جن کی تلوار بھی حسین کے ساتھ ہے آئیے وقت کی کربلا میں پھر حسین کا کردار ادا کریں آج بھی گلی گلی یزید دندنا رہیں رہے ہیں کچھ مقامی یزید ہیں کچھ بین الاقوامی یزید ہیں آج نبی کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا یزید بش ہے اور اس کے ہواری ابن زیاد ہیں اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے اور یزیدی ٹولہ آج پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے اور وقت سخت اور مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے اس وقت فحاشی اور اریانی کا شیشناک پھنکار رہا ہے اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے آنسو بہا دیں اور سمجھیں کہ حق ادا کیا ہم حق ادا نہیں کر پائے آئیے یہاں سے حسین ابن علی کا پیغام لے کے گھر گھر پہنچے اور ان کے نام کا ڈنکا بجا دیں وقت کے یزیدوں پہ راشا تاری ہو جائے ہمارا کردار ہمارا عمل ہماری للقار حسین ابن علی کی جان نشینی میں ہو اور پھر ہمارا اٹھنے والا قدم آگے بڑھتا رہے ادارت المستفیٰ کا یہی پیغام ہے کربلا کا وہ پیغام اور کربلا کا وہ فرض ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں آج جس طرح ظلم گلی گلی موجود ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے ادارت المستفیٰ کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کی جو تحریک اٹھی ہے وہ حق کی آواز ہے اور پاکستان کے طول و ارس کے اندر یہ نعرہ مستانہ بلند ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے آج کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کے دم لیں گے ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے ہم راہی عزم و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے ہم وارث شیخ مجدت کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلانِ نفرت کرتے ہیں ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے ہر فاسق فاجر حاکم کو ہر غاسب خان وڈیرے کو ہر ظالم خائن ظالم کو ہر ڈاکو چور لٹیرے کو ہر مغرب کے پرچارک کو ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو ہم کربل کے اس کاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کے دم لینا اللہم اید اللہ الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ وقت کے یزیدوں کو غارت کر دے کردے حریت کے ان کافلوں کو منزلہ سودہ کر دے اے اللہ ہمیں اساکر اسلامیہ اور لشکر امام مہدی میں شمولیت کی توفیق عطا فرما اور اگر ہماری قسمت میں یہ نہیں تو یہ صادت ہماری اولادوں کے مقدر میں لکھتے ہماری نسلیں تری دین کی خدمت کریں ہمارے بچے تری دین کی خدمت کریں ہماری زندگی کا ایک لمحہ تری راہوں میں پ